بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <سؤال> مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ آجَلَ اللَّهِ إِذَا آتَىهُ فَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْجِلَسَاءِ خَيْرٌ فقال من ذكركم الله جسواسا کہ کہا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حکیم والد صاحب نے مجھ سے جب کہا تھا کہ ہمارا ساتھیوں کی تمنا یہ ہے کیونکہ رج رول کا منہ ہے تو سیرت سے بیان ہو جائے تو مجھے تھوڑا سا تعجب بھی ہوا تھا کہ میں تو آج تک سیرت ہی بیان کرتا رہا کہتے ہیں دو صاحب سے ایک میز تھی ٹیبل دونوں زور لگا رہے تھے سیڑھیوں کھڑے کڑے پسینہ پسینہ ہو گئے جو نیچے والے تھے وہ کہنے لگے چھوڑ دو یہ کسی حال میں بھی اوپر نہیں جائے اس نے کہا کیا اوپر لگے جانے سے میں تو نیچے زور لگا رہا میں تو سیرت کی سمجھ کے بیان کرتا رہا اس لیے کہ اتینٹک جو سیرت ہے وہ پرانے ہوتے انسانوں میں سے جو بھی حضور کی سیرت بیان کرے گا دو ہاتھ سے وہ خالی نہیں ہو یا تو حضور کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا دے گا یا فراخ یا کم بیان کرے گا اور دونوں صورتیں ٹھیک نہیں کسی کے بارے میں صحیح سا رائے وہی دے سکتا ہے جو اس کے بارے میں پوری طرح باخبر ہو. وَلَا وب کے مقابلے باخبر اکسپرٹ ہستی کے سوا کو میں کوئی کسی کے بارے میں کومنٹس رائے یا ان سے تبصرہ نہیں کرتے لہٰذا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت وہ ہے جو پرانے حکیم میں آئی ہے اور ایک چائے ہے جس نے یہ کہا ہے کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو گٹکے وہ ستاروں میں نبی کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں جس حضرت جسے رضی اللہ تعالیٰ باہر ہے کہ ہم لو بہو الفرحا قرآن آدھی کی تو سیرت ہے قدم با قدم لہذا گا بہت آندو گارڈ سیرت اس سیرت کا ایک پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں مرنے کا جذبہ کیسے پیدا کرتی جو کل تک زندگی سے محبت کرتے تھے جینے کے لیے لڑا کرتے تھے حضور نے انہیں مرنے کے لیے لڑنا کیسے سکھا دیا کہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو نیلا لگتا ہے تو کر رب نہ میں کامیاب مجھے میرا محبوب مل گیا پرانے حکیم میں جہاں کہیں بھی موت کا ذکر آیا ہے مومن کے لیے وہ قید سے رہائی کا پجا ہے اور دنیا سگنل مومن دنیا مومن کی جیل ہے اور موت اس جیل سے نکلنے کا پروان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں جو بتایا ہے تو اس لیے نہیں بتایا کہ موت سے ڈرو اس لیے بتایا کہ موت کی تیاری کرو الگ الگ کنسرٹ موت سے ڈرنے سے آدمی کبھی بھی موت سے بچ نہیں سکتا جس طرح تیرا رسک ماں کے پیٹ میں تیسرے چلے چوتھے مہینے لکھ دیا گیا تیری موت بھی لکھ اور تمہیں اپنے لگ کر آئے کوئی آدمی موت سے ڈر کر موت سے نہیں بیت. پھر پھر اس کی تیاری کرو اس کے لیے آدی سے میں اللہ کی بندے سے محبت کے آواز اللہ اس طرح مومن سے ملنا چاہتا ہے اس طرح مومن سے ملنے کا مطالع ہے وہ چیزیں جب سنائی گئیں صحابہ کو تو اس کے دل میں بھی رب سے ملنے کی اردو نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا لفظ سے ملنا پسند سورہ عالم جس میں مومنوں کو کہا گیا کہ کیا تم یہ سمجھتے تھے بغیر آزمائش کہ تمہارے ایمان کو اڈجسٹ کر دیا جائے حاش بند نام رکھو یو اس نے فرمایا جنہیں اللہ سے ملاقات کی امید ہے اتنی نام رکھو کہ اللہ کی اجل آئے گی موت آئے گی موت تو ان کے لیے نا رہائی کا فروانا ہمیں موادیوں نے موت سے اتنا ڈرایا ہے اتنا ڈرایا ہے اتنا ڈرایا ہے کہ بے دین آدمی تو ہاتھ میں کلچا ہے مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے دند دارا کے اندر اور ہم لوگ سن کر گھروں میں بیٹھے ہونا اس لیے بالکل برہ اتوار میں کیا کہ ہے وہی تیرے کمانے کا امام برحد جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے شواس ہے موت تو موت نظر نہ آئے موت تمہیں وہ دروازہ نظر آئے جس سے گزر کر تمہیں محبوب کو ملنا ہے اور تم دوڑ کر اس دروازے میں گھسو جان دو اس لیے کہ کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے یہ تصور محمد کے اندر آ کر جن جائے دل کے اندر تو پھر جس طرح وہ بچے ایریا اٹھا اٹھا کر اپنا نام لکھ پاتے تھے مرنے والوں کے طرح وہ کیسی فرمایا نا پی کو البان ایک جمانہ آئے گا قومیں تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی نحن من انکل یوم یار سو راج دن ہم اتنے تھوڑے ہوں گے کہ لوگوں کی یہ ہمت ہوگی قوموں کی یہ ہمت ہوگی فرمایا بال گسا ان کا ہی نہیں تم کوئی کو چھاپ کی طرح ہوا ولیکن ٹھیک ہو تمہارے اندر ایک واہن پیدا ہوگا واہن کی بیماری لگ جائے گی حضور یہ واہن کیا ہے فرمایا خود کو دنیا وکراہ یا جینے کی محبت اور موت سے نبر یہ بیماری ہے حالانکہ موت میں تو اپنی جگہ آنا ہے سارے جتنے رضی اللہ تعالیٰ ہو جب پچھلے مرد پر تھے تو فرمایا بلاؤ کچھ دلوں کو میں بتاؤ کہ میں نے ہر کے میں مرنے کی کوشش میرے جسم کا کوئی ہندو ایسا نہیں جس پر نشان نہ ہو لیکن آج میں عورتوں کی طرح بستر فرما یہ ان کے الفاظ صحابہ نے تسلی دی کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہادت کی تمنا رکھتا ہے اگر میدان جنگ میں شہید نہ ہو اپنی فطری موت مرے تو بھی وہ شہید کی منتخب فرمایا کہ بلاؤ کچھ دنوں کو جو بہت سے چھپتے پھرتے یہ زندگی کیونکہ ہمارا موضوع زندگی ہے پچھلے جمعے میں بھی یہی تھا یہ زندگی کیا ہے یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے مزاق مزاق کہتے ہیں درجی جب کپڑے سی لیتا ہے تو وہ سکرنے جو اٹھا کر وہ پار پھینک دیتا ہے اس کے کسی کام نہیں آتی اس کا نام ہے نا تھا اصل اکثر چیز تو کام لگ جاتی ہے کپڑا بن جاتا ہے اس کا یہ کترنے کسی کام کی نہیں یہ زندگی تو اس زندگی کی کترن ہے کترن ہے یا کترن اکثر زندگی ہے زندگی وہ زندگی کی اس نے اسے تھوڑا سا بازی کی لوگ انہیں وقت سے ناپتے ہیں اس نے وقت کی عمر ناپی کہتا ہے وقت کی عمر کیا بڑی ہو وقت کی عمر جب سے یہ شروع ہوا ہے اور جب یہ ختم ہوگا وقت کی عمر کیا بڑی ہوگی تیرے نسل کی گھڑی ہوگی اللہ نے کہہ رہا ہے وقت کتنا کا ہوگا کیمر کیا تیرے نسل کی گھڑی جتنا ہوگا یہ کا وقت وہ وقت کو ناپ رہا اللہ سے وسطر کی گھڑی کے ساتھ کہ مالک جب تیرا دیدار ہوگا تو یہ اتنا طویل وقت ہمیں ایک گھڑی لگے گا وہ گھڑی ہمیں عزیز ہے اس سارے وقت سے یہ سارے وقت یہ زندگی مجھے مل جائے جب سے کام شروع ہوا ہے اور جب یہ ختم ہوگا کہ آمد آئے گی یہ سارا مجھے مل جائے مگر اس کے میرے دیدار مل جائے تو وہ یہ گھڑی یہ سارے وقت وہ سارا وقت گھڑی پہ قربان وقت کی عمر کیا بڑی ہوگی اس تیرے فصل کی گھڑی ہوگی اور اے آدم کے مسافروں تیار ہم مسافر ہیں آدم سے آئے ہیں وجود کی طرف ادب کی طرف پلٹ کر جائے عدم کے مسافروں اور شیار زندگی راہ میں کری ہوں زندگی تم سے لی نہیں گئی تم قبر میں جا رہے ہو وہاں زندگی تمہارا انتظار کر رہی جب ہم قبروں سے نکلیں گے تو زندہ نکلیں گے نا زندگی ہمیں کہاں جی جائے کہاں ہمارے حوالے کی جگہ قبر کے اندر تو قبر تو اصل میں زندگی دینے کی جگہ لینے کی جگہ نہیں عدم کے مسافروں ہوشیار تم اس زندگی سے جانچ چڑھا کے جا رہے ہو زندگی رہ نہ کری ہو اگلے چوک پر زندگی مل جائے گی تمہیں اور نو کیا چیز ہے صابر زندگی کی قریب ہوگی ایک زندگی کو اس زندگی کے ساتھ کون سی چیز ملا رہی ہے ماؤ! وہ ایک کڑے کا کام کر رہی ہے زندگی, زندگی کون سے جوڑا ہوا موت کیا چیز ہے صاحب زندگی چیز کڑی ہوگی اور زندگی رات کڑی ہوگی تمہیں جینا ہے مرنا تمہارے مقدر میں نہیں اسے ایک بار نے کہا ہے جب ان کی والدہ ہو انہوں نے تعریف نامہ لکھا تو کہتے ہیں کہ ایک گانا جب زمین کے اندر جاتا ہے گھر جاتا ہوں دو چار دن کے بعد آپ اگر اس گانے کو نکالیں پود کر ہاتھ پہ تو وہ گھر چکا ہوں. لیکن وہ وہی مر کر وہاں سے زندگی نہیں کئی زندگیاں لے کر نکلتا ہے پھر وہ بولانا سات سو زندگیاں لے کر نکلتا کہتا ہوں میں اتنا بھی دیر بک کر کہ دانا زمین میں جائے اور زندہ ہو کر نکلو میں زمینیں مر تھک جاؤں میں بھی وہاں سے زندگی لے کر نکلوں گا اور لا لال زندگی لے کر موس کیا ہے موس ایک مکفر ہے موس ایک کڑی ملا دے موت آپ کو معلوم نہیں کرتے اسی لیے شہید کے لیے مردے کا لفظ میت کا لفظ کی توغین گردانا گیا مرتا نہیں وہ زندگی کا تبادلہ کر لیتا ہے ایک تو ہوتا ہے ادار سودا لے دیا مہینے کے بعد پیسے دیں گے یا بیٹھے لے لیے مہینے کے بعد جو وہ کنسائنمنٹ ملے گی سودا ملے گا مجاہد ہینڈ ٹو ہینڈ تجارت کرتا یہ زندگی تھی اور وہ لے جہاں وہ مردہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بھلا تو پولو لگ نہیں اگتا لو پیسہ کبھی بھی ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں میت کا لفظ استعمال نہ کر بلاحیام بلا قلعہ کا شعور تمہیں ان کی زندگی کے شعور پھر ان کی زندگی کے ثبوت میں برقی شاطر بلحیام عندہ رتے اللہ وہ زندہ ہے جس طرح تم کھانا کھا رہے ہو وہ کھانا کھا رہے زندہ کو جو مر جاتا ہے قبر میں جاتا ہے اس ماروں میں تو وہ بھی زندہ ہوتا ہے نا موت کس چیز کا نام ہے اس جسم اور روح کے ان کی جدائی کا نام موت ہم ہیں نبض دیکھتے ہیں بلڈ پریشر دیکھتے ہیں سانس آ رہی ہے نہیں آ رہے پتہ چلا کہ مسافر پوچھ کر لیا اس بدن اس کا نام موت اور ان دونوں کے مل جانے کا نام پھر زندگی یا روح کو تو موت نہیں نا دے رہا ہے آپ کے سامنے لیکن ابھی چھ قسطوں میں لے جائے کچھ مانوں میں روح تو زندہ ہوتی ہے بس یہ گھر ختم ہو جاتا ہے لیکن شہید وہ زندہ ہوتا ہے جو کھانا کھا ہے ہندوپور ایک بری عورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرے بیٹے کا کوئی حال بتائیں گئے اگر تو وہ جنت میں گیا تو میں صبر کر لوں اور اگر وہ جنت میں نہیں گیا تو میں وہ رونا رہوں گی یہ سارے ارب یاد کر نے فرمایا ماں جنت کوئی ایک جنت تو نہیں ہے جنت کے بہت سے بچے ہیں اور تیرا بیٹا تو جن دن پھر دوس کر مجاہد کی زندگی ہینڈ تو ہینڈ تجارت یہ زندگی دے کر وہ زندگی دے. یہاں تک کہ مجاہد کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو یہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ اے اللہ میں نے تیری راہ میں زندگی گنوا دی میں نے تیری راہ میں زندگی دے دی تو شاید کہتا ہے لٹ گئی سامنے جہاں ساری بچہ زندگی کیا تماشا ہے وہیں سے زندگی پاتا ہوں میں نے سمجھاتا نہیں ہے یہ کیا یہاں سے تو مجھے مل گئی ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ وہ مر گیا وہ مرتا نہیں ہے وہ تو جیتا ہے اسے زندگی ملتی ہے یہ تصور کہ جو شہید ہوتا ہے اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم پیسے کسی کو قیمتی کے کاٹنے سے ہوتی ہے دل کرتا نا مرنے کا اور جب مولوی یہ بتایا کہ اسرائیل علیہ اسلام ستر گز لمبا ٹیچر لے کر آتے ہیں سارا انسان کے منہ کے راستے اندر تعلق کرتے کھینچتے رہتے پھر تعدو کرتے ہیں کھینچتے رہتے پھر تابو کرتے جب تک سارے کانٹے ٹوٹ نہ جائے روح نہیں نکالتے مرنے پہ دل کرتا ہے یہ سن کر بدماش نے تو نہیں نہ سنا مسجد میں آتا ہی نہیں اس نے تو ڈینگر والی بات سنی نہیں لگا وہ نہیں کرتا وہ جان اکیلی پر اکیدا کر رہا ہے اور دیندار دار آدمی سن لیتا کرتا ہے کہ یہ ستر گاج ڈنگر سے بچو اور جہاں پتا چلے کہ آپ کی خاطر جان دینے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چینٹی کے کاٹنے میں ہوتے تو مرنے پہ دل کرتے پھر تو آدمی اٹھا اٹھا کر نام دکھواتا کرنے زندگی کا یہ موت کا یہ کنسپٹ کہ انسان کو جو رات اور رات کی ملاقات یہ بالکل غلط افروز مومن کو یہ بتاؤ کہ اللہ تم سے ملنا چاہتا ہے پھر تو آپ کے حرال میں آتا ہے موت کی تکلیف کو بھی دوبارہ کر لیتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو پیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ مزید رہ سکتے ہیں. اللہ کی خود ہی آپ کے ساتھ زبردستی گبارہ نہیں کر وہ تو چاہتا کیا ہو وہ اپنی ترجیح کیا ہو مجھے ملنا اس طرح آپ کو اختیار تو درجہ کرو چاہے تو نہ کرو زبردستی کی عبادت تو میں ساری کائنات سے کروا ہی رہا ہوں سب دکھ ورات میں جو سب دے رہا ہو آسمان زمین اور ان کے اندر جو کوئی بھی ہے ان کی تصویر دیا وہ کل سردی کو بےحم دے ہی والا کہ لا سب کا کوئی جاتی ہے جن کی تصویر دے آئی وہ صاف پات پرندے پت پھیلائے اس کی تصویر کر رہے ہیں کل کا دکھا دینا سزا شروع ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تصبی معلوم مگر وہ تمہاری تستی کا پیاسا ہے کیونکہ تمہاری تستی مجبوری کی تصویر نہیں ہے پیش ویلو کی تم اللہ کی تخلیق کو جانتے ہو پرتتے ہو پھر کہتے اس دفان تو گلاب کی پتی کو اس کے رنگوں کے ریسو پروپوشن کو اس کی نزاکت کو دیکھتے ہو کہتے ہو سلحان اللہ بڑی قیمتی ہے اس لیے کہ کسی نے چیک کر کے کہا ہے کہ سلطان یہ تصدیق ہے اللہ کے نزدیک سلحان اللہ جی سب خرا رہا ہو ما للہ یہ تصدیار کیونکہ تم پرکھ کرتے لہذا اللہ کو فرق ہے جنہیں میری تقریر کو چھانتا ہے پرکھا ہے اور پھر کہا سبزی کی تو آپ نے کیسے لگا دی اور وہ رہے نمادار جمادار بھی کہہ رہے افلاق میں تکبیر ہے ہو اپنا یا خواب کی آگوش میں تصدیق منایا جاتے مردانے خود ادا خدا یہ مذہب بدلاؤ نباک آت و جمالات میری تسبیح اگر تم کہیں بیٹھ کر کر رہے ہیں وہ تو تمہارے ساتھ کھڑا کر وہ بھی کر رہے جس خات پر سڈا کر رہے ہو بھی کر رہی جس مسدے پہ کھڑے ہو نہیں کر رہے تو تم ممتاز سماجی ہو گئے تسبیح تو وہ ہے افلا آخ میں تلوار ہو دوسرے میں قرآن ہو وہ اللہ وقت پر، وہ جو کا ہے بالکل الفاظ و مہادی میں تفاوت نہیں لیکن منا کی اہم اور ہے، کی اور الفاظ وہی جن کا خطرہ ہمارا الفاظ و مہادی میں تفاوت نہیں لیکن منا کی اجا اور ہے مجاہد کی اجا اور پرواز کا دونوں کسی ایک فضا میں کردس کا جہاں ہے جناکے اسی ہی میں ہیں، وہ دکھ بھی وہ گد بھی اسی میں اوپر لیکن اس کا متحرک ہے وہ مردہ پل پر پھل پھل پھل پھل. وہ تو دوڑتے ہوئے پر جب وہ اپنے شکار پر جھپٹ کر اسے بجاتا ہے پہلے پلٹنا پلٹ پھلک کر جھپٹنا یہ اس کی ادا ہے شکار کو شکار کرتا تمہاری سستی اس کی وہ تو تم سب اللہ کہتے ہو جسے بار نے کہا ہے کہ علم کے حیرت کردے میں نہیں اس کی نمود گل کی پتی میں نظر آتا ہے راجے کو اللہ تمہیں کتابوں میں نہیں ملے لوجک سے تم اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا ہے بڑے, بڑے بڑے فرصتیوں نے کتابیں لکھتی ہیں یہ کونکار ہے؟ جتنے فرصتے میں پی ایچ اجڈی کی جو کہتا ہے نہ کہیں جہاں میں آمان ملی جو آمان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے ہفت میں زندہ نواز وہ کہہ رہا ہے کہ علم کے حیرت کا ذمہ نہیں اس کی نموز گل کی ستی میں نظر آتے ہیں اللہ کو ڈھونڈا ہے تو کلابوں میں نہیں پتنی میں وہ تمہیں نظر آئے گا کہ میں ہوں میں مصور ہوں دیکھو میری طرح سبحان اللہ کمل جان سبحان اللہ نسکل بھی جان سبحان اللہ آدابی میزان بھر دیتی جب تم کسی چیز کو برتتے ہو اپنے اندر نظر ڈالتے ہو اپنی تقریب پہ نظر ڈالتے ہو کل تم کیا, تے تم کیا, تم کیا تے سبحان اللہ آتا پلہ تمہارے بھی جان کا بھرا آ گیا ہے چندرہ اور الحمدللہ للہ پورے تو بات جیسا میں نے آج کہا تھا جو میں کہ اللہ تم سے اور کچھ طلب نہیں کر نہ اللہ کو بیمار ہوگا بوس نہیں پوس جی کے تھان تم سے نہیں مانتا ٹیکرون کے تھان تم سے نہیں مانتا راڑو گھڑی تم سے نہیں مانتا کیا مانتا ہے تمہارے آنسو مانتا ہے یہ اس کی کمائی ہے یہ آنسو ہیں جنہیں سفید سفید کر رکھتا سمبھا سنبھال کر رکھتا جاتے وہ تو شاید نے کہا ہے کہ موتی سمجھ کے سانے قریبی نے چون لیے جو میرے ہر کے لوگ حدیثی میں آتا ہے کہ سیاحت کے دن جہنم اتنے قدر میں آئے گی کہ اپنے کناروں سے باہر نکل پڑے گی آپ اور آنند ناٹر کی طرف پڑھنا شروع کرتے گی. جہنم کے جو ناطور ہیں اس کے جو داروگے وہ اس کو قاب کرنے سے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ مالک جی اب ہمارے بس نہیں ہے اللہ جبراہیم سے کہیں گے جبراہیم ذرا وہ لانا تو جبراہیل علی ایک بڑا سا پیالہ لے کر آئیں گے اور اس میں ہاتھ ٹھہر کے کچھ چیز کٹیں گے ہاتھ اور ہاتھ پھورے پیچھے ہٹیں گے سکڑتی چلی جائے گی وہ اس پر پھینک کر چلے جائیں گے وہ سکڑتی چلی جائے گی یہاں تک جہاں روح کے اندر چلی جائے ان سے پوچھا جائے گا کہ مالک یہ کیا چیز تھی کہ آپ اس سے اتنی ڈر رہی ہے احساس ہوگا کہ میرے ڈر سے رونے والوں کے آنسو یہ آنسو جس آنکھ سے بہے ہیں وہ آنکھ اور یہ آنسو اور جہنم کی آپ یہ آپس میں کبھی مل نہیں سکتے بے آرام کر دیا وہ میرے پاس میں گئے ہیں لہذا آنکھوں سے ڈرتی اللہ کیا معیے گڑاؤ میرے سامنے اولاد نہیں ہے تو مجھ سے مانگو ظکیام کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی طرح بیمار ہو گئے تو یو علیہ السلام کی طرح مجھ سے مانگو قید ہو گئے ہو تو یورس علیہ السلام کی طرح مجھ سے مانگو دعائیں گڑگڑا یہ میں تم سے مانگ کچھ نہیں ہو. یہ تعلق انداز سے ہو جائے تو آدمی کا دل مرنے پر کرتا حاجی سے پہ میں نے وہ سلسلہ ایسی ایسی حدیث اتنی محبت ہوتی ہے اللہ سے پیارمی کا جی جانتا ہے کم کرے اور ملاقات ہو جائے وہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اللہ رفیق رہا اللہ میرا سب سے بہترین اور سب سے آدھا اور سب سے بڑا دوست میں نے میری تمنا یہ ہے کہ میں لا کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں یہ کروں گا موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رکے دو موت تمہیں وہ آئینہ نظر آئے جس میں تمہیں اپنا محبوب نظر آئے اور وہ تمہارے مرنے کے اشتیاب کو زیادہ کر دے جو یہ کام کرے تمہارے مرنے کے اشتیاب کو زیادہ کرے تمہارا ایمام بننے کا حقدار ہوئی حضور سے پوچھا گیا جلا تھا حضور بہترین جلیس بہترین ساتھی کون ہے جس کے پاس بہت جائے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جگ کرا تو مغلاور ہو گیا تو جسے تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ رہے جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کیا دلاتے جسے دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ رہی وہ آزاد آپ کی علم کو تم کو اور جو جب بولے تو تمہارے علم میں آزاد ہے وہ جگ کرا کو ملا تو عمل اور اس کا عمل تمہیں آفرت کی یاد دلا بہترین ساتھی کون ہے جس کے پاس بیٹھا جائے آپ اللہ خلط فرمایا من جگ کرا کو مدعا ہو یا تو جسے تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے جس کا دیکھنا تمہیں اللہ یاد دلاتے <standard> <themselves> <restaurants> <quelquadaş> دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ جائے ہوں من پہ تو اور جو جب بولے تو تمہارے ہد میں اضاف ہے وہ جب کا رنگ اللہ تیرو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دو کوئی آدمی جانا ہے بس اسے یاد نہیں کہ کہیں جانا ہے اس نے گھر گیا سامان سارا پیک ہے جے کر پاسپورٹ دے کے اکٹھا کرنے پتہ چلے گا میں نے بھی جانا ہے میں بھی پاسپورٹ کو چیک کروں کہ ایکسپائر نہ ہو گیا اس کے عمل میں اس کو بھی جانا یاد دلا دیا آپ اس سے میں نے پتا چلے کہ یہ تو سامان سبھی بیٹھا ہے اس کی اس کے ٹکے کے نیچے پڑی ہوئی ہے کسی وقت بھی فرشتہ آئے اور کہ چلو ایک منٹ کے نوٹس کی تیار ہو جانے کی اس وقت نہ کہہ کے نو لاکھ کر تعلیم لا جانے سرکار اب تھوڑا سا اور ٹائم مل جائے تو میں نے یہ نہیں کرنا یہ بھی کرنا وہ کر کے تیار کر حضرت بلال رضی اللہ سالان سے پوچھا کہ بلال تمہارا کیا خیال ہے مرنے کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو ماؤ کے بارے میں تمہارا کیا جائے گا میں بڑا بڑی طویل زندگی کی امید ہو جا کر میں تو جو سانس اندر لیتا ہوں مجھے یہ بھی پتا نہیں ہوتا باہر جائے گی پانی کا پوجا لوٹا لیے کھڑے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم سلام حاضر کے بعد سیمبم کر رہے تو شادی کہتے ہیں حضور پانی کو موجود ہے میں نے لوٹا بھرا ہوا ہے اور آپ یم فرمانے تو آپ نے فرمایا لاہل جی آپ تو میں لوٹے تک پہنچوں نہ پہنچ لاجا وہاں تک پہنچنے کے لیے تیم کر رہا ہوں حال سے حاڑ میں مجھے موت ہے پچھلے دن میں نے کہا تھا کہ چھ اچرپیاں چار خرچ ہوتی تھی دو گئی ساری رات کرو بدل گئے ہم نے ایسا دو اچرپیاں اندر پڑی ہوں کروں صبح دے فرمایا پتا نہیں ایسا صبح ہوگی یہ ہے آپ یاد آ جانا लेके जहां भी जाओ तो बातें हो रही कोठियां बनाने की प्लाट खरीदने की प्लाजे बनाने की ये बातें होंगी तो फिर तो दिल यहां लगेगा ना आफरत तो यहां नहीं आएगी शहाबा की मदरसों में यही होगा आफरत की बात जनतापुर में यू डिस्कस हुआ करते थे जिस तरह हमारे हैं प्लाट डिस्कस होते जनत में जाने की तैयारी भी करते थे उसमें प्लाट खरीदने की तैयारी भी करते थे हम तो यहाँ तैयारी करते اور اس کی وجہ بھی ہے کہ انسان سنا سے نفرت کرتا ہے بقا کی تمنا اس کے اندر ہے قومی سطح پر بھی ویکسین لی تھی اور انفرادی سطح پر بھی اسی لیے اللہ نے ان قوموں کو جو بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر تلاش کی ان سے کہا گیا تھا کہ ہر جگہ تمہیں نشانی بنا دیتے ہو وہاں خزون خوب تک مزور تم تو یوں جگہ جگہ جگہ جگہ آباد سے بتا رہے ہو اپنی ہوتا چلتا ہے, دیرنا تو ہے تو جانے کا تو ہی نہیں ہے یہ جہیت ہماری نہیں ہے آج ہے قیامت کی نشانیاں جب اسی کی حدیث سے جبراہیل نے فضور سے جبرائیل نے تو آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے بارے میں تو جتنا سوال کرنے والے کو معلوم ہے جواب دینے والے کو بھی اتنا ہی معلوم ہے ان کو پتہ نہیں دوبراہ انسانی سورت میں آئے ان کا کیا نشان میں بلا دیجیے تو وقت آپ کو پتہ نہیں ان نشانیوں میں آپ نے فرمایا تھا کہ ننگے پہنچ چلنے والے اور روز کے والے ہمارے بنانے میں ایک دوسرے کی مسالت یہ کس منظر بائیس منظر فلاح اور فلاح برجن حدیث کا کی اور اوراری ایمان جانا ہم اسے سارے جگہ دو ہاتھ میں سب چاروں دو دو سو اسکوائر فٹ کے پلاٹوں کے مار رہے ہو ساری زندگی تمہاری کھپ جاتی ہے ایک پلاٹ اگر گند جاتا تو تعمیر مکمل نہیں ہوتی ہوں بھی بنتا نہیں کہ کہاں نکل جاتی ہے تمہاری کوئی لابا تم وہاں وال جنت کی طرف زور کیوں نہیں لگاتے تم جس کی وسط نہ معافی جا سکتی ہے میٹوں میں وہ تو زمین و آسمان سے بڑی آخری آدمی جو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا رہے گا آخری آدمی اس کا حوال حدیث میں بھی میں کے ساتھ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرے گا مزاق کرے گا اور کس طرح جنت میں جائے گا اس کو بھی اس زمین کے دس گنا بڑی جگہ ملے اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو بغیر حساب جائے گا اس کی جگہ کتنی بڑی ہوگی وہاں کو وہاں سات کرو وہاں کے خلاف لڑنے کی کوشش کرو وہاں کے لیے پریسٹمنٹ کرو وہاں کے لیے جلو اللہ مجھے بھی چلنے کی کوشش ادا کرا کے اندر بیس مدد پیدا کرے وہاں پر روزہ آواز